جسانی کلچ اگوڑی گی وگوڑی گی ادا سا مسجن تجیا مسجد ادا سجا کلچ پٹکی او دارن ہی تھی دنما مصدا پس گوا دی ما وقت دعا کا رب گوکا وما کلا کنن دے پریغدر وما کلا ونید سر دشمنی کڑی دا ولل آخرت خیر لک من الاولا او خام خا روزت و غرد تارت اول وخنا آخرت تل غرد دنیا نام ما چہ مناظرہ کی تلاوت بندہ صورت میں لے لیں دین علم کی زور اور قدرت میں غور کرنا ولل اخرۃ خیر لك من الاولی برزخی حیات دنیاوی حیات میں غور نہیں بس مت فکر نہ صورت چاہیے دیکھ سس جیسے لك من الاولا پیور بھی پتہ پڑتا ہے ولل وی تلاوت کرما دے تو کما ٹھیک ہے وضو ہاں ابو کو ماں کلام سنگ لگی دادا سی لگی وہی بند شی ہوا مشرقہ نیبست دشمنی اللہ نہیں وہ بانی پرانا بانی رن کل نہیں کل شا نئی وہی رات للرڑا دا وہی بندی دل دا بای کل بہ بادنی کڑے دا وا کر مہا کلا برابر اللہ روحانے ادا د پاس ویسٹ دا مداد پری خودو ندی ما ودہ کا رب وقو ما قلام یہ پنج پریان بھی عدب دی محمد الرسول اللہ خستدے لکد ساخت لاسسے دے او داغی ویختو لکد شپی تیارو ما ودہ کا رب وقو ما قلام ستادا خستمخ او ستادا زبردست ویختو داد دا پری خودو ندی اسی بدینی گیا یہ تمانی پری خودو تجدیح او میں دی، چاند سے تجدیح دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے اس کے موپے چاہیا محمد کا چہرہ صاف ہے سلو گلپ دی بھائی دارگی وہ آفسان کا لمتا رب تو آئینی وہ اجما نوین کا لمتا رن سا خختہ مبر امن کل کا ان کا لفت کا مات شاہی عیسائی دے واداری اجوبہ ہمدار ستن تنہ داری حسان سے بوئی ماں امد محمد ان مطالتی لا کمد مکالتی بھی محمدی مد محمد لا مقالي او محل مکالی د محمد په ذکر باری قسطی ماہ مدخ محمد مکالتی لا کن مدح مکالتی بھی محمدی و کوئی لا سجا ما و دات کو ماں وس کیلگری کم دی مل گری کم دی روس منی ملگی پیداشی وخیر دنیا نی دنیا کی تکلیف نے يُعْطِيكَ رَبُّكَ نے او یہ پیلے چے زردے چے دربہ کی تار ستار سب بدر کی بدرکی بدر کی فتح بدر کی غنیمتوں بدر کی او ہو ہو اختیار و شفاعت بدر کی فتر ظن التبخ صالحی وکلچ دا ایت کریمہ را لے محمد رسول اللہ وے صلی اللہ علیہ وسلم اذن لا ارضا واحد من امتی بالنار جی خبر ادا دا تضبط کر اگ وقت ن خوشالی گم کے جما یہ امتی ترسو پور, ترسو پور کی ما امتیان تول جنت تنیدی بوتری نظر ما گا ما ایدن لا ارضا و واحد من امتی فی النار اللہ دی ما اتا سندر علیہ السلام سفارش کراوش آمین کو لگی دو کنے لگی دو اے دوستا اے دوستا داب سنگ چلشی چدا ولنا اے رسد اولنا غوری وی گور علم یجدک یتیمن فعاوام کا یتیمن پتا نو نخصان نخصان نوا اور تدا احکام دا خبر نو ما دا احکام دا خبر اچھا بھائی دا اللہ تعالیم نفاتی معلوم یعنی اللہ تا معلوم اوا ستا لے زید رکو ووجدک الظالم معلوم ت اللہ تعالی تا نہ دا احکام دے شریعت نے نہ پہدا ما نہ کا احکام دے شریعت تیرے تو خودل ما كنت تدری المل کتاب والال ایمان فلا جنال نہ ودورن معلوم من من پیدا کرزال معلومی تا اللہ تعالیٰ تا محبت کون کے دو دی خلق و سران و تا تی طریقہ او خوندہ چپ دی طریقہ بدا خلق او معلومی تا اللہ تعالیٰ تا حیران و پریشان ادا خلق بسنگ سمی گی تو فہادا اللہ رد چلو خودو موجدہ کظالن معلومی تا اللہ تعالیٰ تا رکشوے فہادا رو تی پیدا کی اوزن نبی اسلام رکشوے انو بیئے پیدا شنی کتاولا سی دو موجدہ کظالن فہادا معلوما غریبان ایک ہر چیز ہر چیز ہر چیز و اسماق وعدتا و اما سوال كون کي د فلاتن هر نمرت دلرا و اما بنيمت ربك فحدث هر چه نعمت در رستا دے خدا بي انا و دام د دا تسلل مضمون دي لکدغه چر تسللو سرکتی یقیناسرا یقین ستر نرمداسان تو اللہ تعالیٰ دعوت میں پارشن اللہ چودی کا فرغب خاص پر رب رواب اللہ